اور یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے آتار تست فرماتی ان کتابوں کی جو آگے تھی اور اس لیے کہ تم درسنا سب بستیوں کے سردار کو اور جو کوئی سارے جہاں میں اس کے گرد ہیں اور جو آخرت پر آمان لاتے ہیں اس کتاب پر آمان لاتے ہیں اور اپن نماز کی حفاظت کرتے ہیں